ضعیفوں پر کچھ ہر جناؤ اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جناؤ خرچ کا مقدور نہ ہو جبکہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہ قوالوں پر کوئی راناؤ اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے